اور اس سے بڑا کر ظلم کون جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصب کی گئی پھر اس نے ان سے منفیر لیا بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لائی والے ہیں